بسم الله الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يعلمكم خبالا بذروا ما عنتم قددت البرضاء من وَاِذِ يَتَوَلَّوْنَ وَمَا تَخْبُو صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ اَلاَّتِي اَيَاتِكُمْ تَنطِقُ و ہر قسم دمدو تنا تاریخ تمجید تفدیش عثمان کل رب العزت وہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے سان صرف آخرت کی زندگی بہتر بنام کا سبق سکھایا ہے بلکہ ایسی تعلیم بھی دیتی ہے کہ جیسے دنیا اندر بھی عزت نل اپنا وقت گزار سکے کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق چو انسان ان سب زیادہ پیاری مخلوق ہے سب تو زیادہ قابل عزت اور قابل احترام اللہ کی مخلوقات جو انسان چان بچرتے کہ انسان بن جائے گی انسان کی برتری ادا آلہ اور عرصہ ہونا دوسری مخلوقات سے یہ فضیلت قرآن مزید بھرا پیا ہے ایسے دلائل نل ایسی براہین نل ایسے ثبوت اللہ نے پیش فرمائے ہیں کہ جنہوں کسی دور بھی چٹلایا نہیں جا سکتا انسان سب تو آگا اور ارفا مخلوق ہے اور پھر انسانوں جو اللہ کے وہ بندے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے یہاں کی عزت اور یہ مقام اور مرتبے کا کوئی اندازہ ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی نگاہ اندر کن اچے اور کن بلند ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی دولت سب کو بڑی دولت ہے جی کسی اللہ نصیب فرما دے اور یہ اے پیارے الفاظ ہیں جنہ نالے مجید اندر اللہ نے اپنے بندیاں نو خطاب فرمایا ہے یا آمنو اے ایمان والی اے میرے مومن بن اللہ خان بھی وہ نہ شامل فرمایا این پیار دا لفظ ہے یہ امی محبت چپکتی ہے اور یہ اندر اینا ادب و احترام بھرا ہوا ہے اگر سانو کبھی یہ شعور اور احساس ہو جائے کہ سڈے رب نے چل لاشان ہو کن محبت بھرے رہ کے نال سانو ختاب فرمایا ہے کہ قیامت تک ابھی کدی جو اپنا سر چکیے یہ اگر یہ خاص ہو جائے یہ شعور ہو, ہو جائے یا الذین اے ایمان والے منو ساری قدر و قیمت ہے ہی ایمان دی آدمی کے پاس بظاہر کنا بھی مال کیوں نہ ہونی بھی دولت کیوں نہ ہونے بھی بڑے منتب اور عہدے او سے یہ پائز کیوں نہ ہوئے, اگر اے بے ایمان ہے ایمان تو خالی ہے دے سمجھ لو یہ کوچ بھی جی ایمان ہے کہ واقع کسی کر لیا ہوگی کدی صبح مل گیا کھا لیا کچھ کدی شام نل گیا کھا لیا پیچھے پہن کے گزارا کر نامی گمی زندگی بسر کر کے چلا جائے. اگر ایمان پلے ہے دے دے دے سب کچھ اج بات بڑی عجیب معلوم ہوں لیکن قیامت دے دن بڑے بڑے محل دار بڑے بڑے منصب اور والے خود اپنی زبان تو بول کے کہہ ہوں گے. مَا مَا میرے کو دولت سے بڑی تھی مال سے بہت تھی لیکن وہ مال وہ دولت اج مینو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں رہی میرے کسی کم نہیں آئے دوسری طرف کو کوئی بڑے عہدے او اور منصب والا بولے گا وہ کہہ رہا ہوا دنیا اندر میرا حکم چل رہا سی میرا ایسا روح اور دب دبا تھی, کہ لوگ میرے تو چھپتے پھرتے سن میرے ایک اشارے نال گردنا کٹ جیسا سن کئی گردنا بچ جاتی سن حکومت مگر یہ افسوس اس دن کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا رہے اس قسم دیا بات کر کے اپنے تعصب کا اظہار کر رہا ہوا اور اللہ کی کو حکم جاری ہو جائے گو سل سب اے میرے فرشتے ہوکڑنا جڑا یہ سمجھتا سی کہ میرے کو بڑا مال ہے بڑی دولت ہے مینو کوئی پوچھ نہیں سکتا میرے کو بڑا عہدہ ہے کہ میرے کوئی سوال نہیں کر سکتا میری کوئی چیک نہیں کر سکتا اج یہ کیڑا دماغ اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میں جو مرضی کہہ دیاں جو مرضی بک دیاں جو مرضی حکم نافذ کر دیا مینو کون پوچھ رہا ہے پگو اللہ پروان کے پکڑ لو پگلو ہوتے گلے اندر کا دا ڈ ڈال دنیا بڑے بڑے ہار سجدے سمجھے اس گلے ادر اتبال ہوتا سی پگ ہو یہ گل اندر لانت دا توق پا دیو ستر ستر ہت لمبے سنگل اور زنجیر لے کے یہ جہنم اندر کیوں خدا بزرگ برترتے ایمان و یقین ہی نہیں کہ میں ہی ہاں سب کچھ یہ سارا باتوں اللہ نے قرآن اندر بیان فرما دیتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تشریح توسیع فرما دیتی سنوں سمجھا دیتی نا منو اے ایمان والے گلا محبت نل پیار نل مخاطب کر کے فرما کی رہے ہیں سن تعلیم کی دے رہے ہیں کہ دیکھیا جی مومنوں تو سوا اے ایمان مومنوں تو سوا کسی نو اپنا دوست نہ بنایا جی لا تندو لے کو کوئی ہمراس کوئی دلی دوست تھا کوئی قریبی دوست بنے تے ایماندار ہی بنے کسی بھی ایمان نو اپنا دوست نہ بنایا کن خیر خائی کی بات ہے کن ہمدردی کی بات ہے لا تب تخو بے تانتو دیکھوں مومن تو سوا کسی ہو اپنا دوست نہ منایا جائے محبت کے کچھ درجے ہیں یہ مدارج ہیں ایماندار کی سب تو زیادہ محبت اپنے اللہ وی نا آ بنو اشد للہ جن محبت ایماندار اپنے اللہ نل کر ہے انہی کسی نہ نہیں کرتا یہ اللہ کا حق ہے سارے سے کہ ابھی وہ محبت کریے کیونکہ وہ سارے نل محبت کرتا ہے وہ سارے نل پیار کرتا ہے خالق جن محبت ہونی چاہیے مخلوق جو نل بھی ہونی محبت نہ ہو توحید ہے محبت پہ پھر تقاضے ہیں سب تو بڑا تقاضا تو محبت کا یہ ہوتا ہے کہ محبوب جو کچھ منگے آدمی بغیر سوچے سمجھے وہ قربان کر دے کو دے اگر اللہ محبت ہو رہے پھر اللہ سا مال منگے ساری جان منگے سا وقت منگے کوئی بھی چیز سارے منگے سانو کدی پسو پیش ہونے ہی نہیں چاہیے اسی فوراً اپنے رب کے سامنے وہ حاضر کرتے یہ محبت کا سب تو پہلا سکاسا ہے ایک مومن جی سب تو زیادہ محبت اپنے اللہ نل. اور اس محبت سے مختلف امتحانات ہوں اس محبت پر جاندہ ہے؟ آزمایا جاندہ ہے؟ اللہ تو بات مخلوق و سب سے زیادہ محبت کسی امتی اپنے نبی نتی ہے سلام اللہ نے آزم علیہ السلام کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوی ہزار کے قریب پیغمبر بیچے علیہ مسلح اللہ تو بعد خالق تو بعد ایک مومن کی سب تو زیادہ محبت اپنے نبی اور اپنے رسول نظوی ہے وہ پیغمبر وہ نبی وہ رسول انہوں جتے بٹھا دے یہ پوچھنا نہیں اور یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ میں ایسے کیوں بیٹھوں جتے کھڑا ہون کا حکم دے دے یہ دل اندر ایک خیال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میں کیوں کھڑا ہوں کھڑا ہو سبب اور یہ وجہ کی ہے بس پیغمبر دا حکم پیغمبر دا فرمان واستے اللہ کے حکم تو بعد سب تو زیادہ اہم ہونا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے ایمان کی مٹھاس محسوس ہی نہیں ہو سکتی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا ہی نہیں سکتا جی دل اندر سب تو زیادہ محبت اپنے اللہ نل نہ ہوسول نل نہ صلاحیت اگر ایمان کی ہلاوت اور مٹھاس محسوس کرنا چاہنے یا پانا پھر اے چاہتے یار دسیا ہے کہ اللہ نل اور وہ او رسول نل سب سے زیادہ محبت پہلے نمبر سے اللہ اور مخلوق جو اللہ کا رسول صلا اللہ نہیں اور پھر پیغمبر تو بات اللہ کے ایماندار بندیا محبت ایک حدیث اندر تندرام ہے کہ اگر کسی ایماندار شخص نو نیے موہم نسے پائی نال محبت ہوے ہو مومن پائی نال تِ دل اندر چھپا کے نہ رکھے بلکہ اپنے محبت دے بارے اندر یہ اظہار کیتا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کہ فلاں بندہ میم بڑا ہی پیارا لگتا ہے بڑا ہی محبوب ہے بڑا ہی عزیز ہے کیونکہ وہ نماز بڑی سونی پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت بڑے اچھے انداز نا سارے معمولات ہی بڑے عمدہ اور اچھے ہیں اس میں مینو بڑا پیارا لگتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسیا ہے یہ بات انسی ہو کہ تل محبت کرنے کرنا ہے جی نہیں فرمایا جایا جا, جا کے ہوں ہی وہ کہ مینو تیرے نال بڑی محبت ہے اور یہ محبت صرف اللہ کی رجحا کسی مومن بھائی جب محبت ہومایا اظہار کرویا کرو کہ میرے تاکہ وہ دل ادھر تال محبت پیدا ہو جائے اور تک مومنہ کی آپس اندر محبت نہیں آتی ایک حدیث اندر قسم کھا کے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. من اس اللہ کی قسم ہے جنہیں قبلے اور اختیار آپس ایک دوسرے نل پیار نہیں کرو گے ایک دوسرے محبت نہیں رکھو گے کسی جنت اندر نہیں جان اور محبت سے پیار کا سب تو آسان سب تو سستا اور سوکھا طریقہ دس فرمایا جد ملو ایک دوسرے روح. السلام علیکم کیا کرو یہ دل اندر محبت پیدا ہوئے پیار پیدا ہوئے گا یہ بڑا عمدہ جملہ ہے کہ اللہ کی تیرے رحمت ہو جائے وہ اگو آ رہے ورح اللہ اللہ کی تیرے سے بھی رحمت ہو جائے اللہ واسطے جب کسی کوئی محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پہلے امتوں چو کسی شخص کا واقعہ بیان کیا فرمایا ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف جا رہا سی اتنا کوئی دوست رہن تھی مسلمان دوست ایماندار دوست کیونکہ مسلمان بغیر مسلم دوست نہیں ہو سکتا کسی کاروبار کرنا کوئی لین دین کرنا کسی غیر مسلم یہ اپنی جگہ ہے یہ اندر کوئی رکاوٹ اور کوئی نہیں ممانتے کہ کاروبار کسی حلال چیز جائے حرام نہ ہو جائے. شریعت نے اس بات سے نہیں روکیا لیکن محبت صرف ایماندار نہ ہونی چاہیے وہ آدمی جا رہا ہے کسی دوسری بستی کی طرف رستے اندر انہوں ایک آدمی ملیا انہیں پوچھا یہ لا آئی نہ بھائی کتنے چلے ہیں کدھر جا رہے ہیں انہیں اس بستی کا نام لگا کہ میں پلا بستی کی طرف جا رہے رہا پلا جگہ پہ جا رہے ہیں وہ کہنے لگا کیوں اتنے کوئی کاروبار ہے کوئی رشتے داری ہے کوئی تعلق ہے کس طرح جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس اللہ کے بندے نے انہوں دسیا تھی ایک میرا دوست رہ میں جا رہی کہ ملا یا کوئی ہوا سلسلہ کہ ایماندار آدمی ہے اللہ والا ہے میری وہ محبت ہے میرا پیار ہے میں انف اللہ کی رضا واسطے ملنے واسطے جا رہی یہ جاچ گیا نا یہ دراصل فرشتہ سے جڑا انسانی شکل اندر آیا جس ویسے انہیں کیا کہ میرا کوئی وہ کاروبار نہیں کوئی وہ مجھے لالچ نہیں کوئی کمل نہیں صرف اس واسطے میں جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے میرا دوست ہے میں انہوں ملن واستے جا رہے ہیں کہ مبارک ہوگی تیرے اللہ نے میرے بھیجا ہے کہ میرے بندے تیری محبت ہے کہ اللہ فرما دینوں تیرے بڑی محبت ہے آل میں اللہ کا بھیجا ہوا رشتہ ہاں اینی رسو رزلہ ہی کے لکھا میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک کاسد ہاں تیری طرف اللہ نے بھیجا ہے کہ فرما کے کہ میرے بندے کو کے پوچھ پھر انہوں مبارک دے دی کہ میرے بندے وہ محبت کرتا ہے میں یہ محبت کرسم کے کئی واقعات آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چوں کچھ صحابہ سفر اندر گئے آپ نے ایک امیر بنا دیتا وہ حکم کے مطابق سارے معاملات طے ہوں نے او دے پلو کچھ کے چل دے نے او ہی جماعت کرا جب نماز دا وقت ہو دا ہے او اللہ دا بندہ جدو جماعت کرا اپنی نو ختم کر کے پھر اخیر سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے ہر رقت اندر جب بھی بلند آواز نل پڑے سفر گزر گیا واپس آئے جڑے ساتھی سننے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی دی کہ سادہ امیر سفر تھی نا تھی جماعت کرانا تھی وہ ہمیشہ سورا اخلاق کل ہو سورج ضرور موجود نہیں وہ بات ہو رہا غیر موجودگی چات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو جاؤ ان پوچھو جا کے کہ وہ اس طرح کیوں کر کردار وہ ہوں جڑے دوست نال گئے ہوئے تھا وہ نکلے ان تلاش کرنا شروع کر دیتا دکھر وہ مل گیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر اے ارض کی کہ آپ نے سانوں ہے کہ پوچھ کے آؤ تو کیوں اس طرح کرتا رہا ہوں تو اس طرح کیوں کر لگا ڈر گیا ہے کہ پتہ نہیں میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں ایسا کیوں کرتا رہا لیکن انہیں ایسا کرم دی وجہ دس لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے میری طرف یہ عرض کرو خود نہیں گیا ڈر رہا ہے یہ ارض کر دورت اندر اللہ سفت ہے ایک بڑی پیاری لگتی ہے میں اس وجہ پڑھ لینا رہا جس ویسے انہیں جا کے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا جاؤ جا کے انہوں خوشخبری دے دیو اللہ نے حکم بھیجا ہے کہ وہ میرا سفتوں بڑا پیار ہے تو میم وہ بڑا پیار ہے اللہ کے بندے محبت حکم کی داہو بتا نکان والی ایمان والوں دوست بنایا جی انہوں نے بات دار تو علاوہ اور ہو اپنا دوست نہ بنا ہاتھ کے خونی رشتے جڑے نے ماں باپ ہوں یا اولاد ہو اندر بارے اندر حکم دے دیتا فرمایا یا نا اللذین منو لا ایمان اے ایمان والیو ای منو تے ماں باپ ہو تو اڈی اولاد ہوگی اپنے دوست نہ بنایا جیفرا الگ ایمان اگر ایمان دے مقابلے اندر کفر زیادہ پسند اللہ کی فرما برداری دے مقابلے اندر اللہ کی نافرمانی زیادہ پسند ہے کہ تمہوں ماں باپ یا اولاد جڑی جہی بھی دوست بناؤ کی اجازت نہیں پڑھوں دشمنی سمجھا جائے انفتحب الفرا الگ ایمان اللہ کے حکم کے مقابلے اندر وہ شیطان کا حکم بنتے اللہ کی نافرمانی کرتے کسے نے دوست سمجھ لیا دوست بنا لیا تو ادا فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں کہ جو انجام ظالمان قیامت دے دن ہی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی یا اولاد نا فرمان دوست بنا والے کا انجام ہوگی ماں باپ کا چونکہ بہت بلند مرتبہ ہے یہاں کا بڑا حق ہے اس واسطے یہ حکم ضرور دے دیتا کہ انہیں دی خدمت نربرت نہ آ دنیاوی زندگی اندر جنی ہو سکے یہاں خدمت جاری رہے لیکن سمجھنا یہاں اللہ دا دشمن اپنا دشمن جہے ماں باپ اللہ دے دشمن دوست نہ سمجھنا دی خدمت ضرور کرنا لیکن انہوں نے دوست نہ سمجھ یہ ای ہے ایمان چار چیزاں ایسیا بیان فرمائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا عمل پیرا ہو جائے لو مبارک ہو, ایمان مکمل ہو چار چیز من احب والے للہ و لا للہ و منع للہ فخلا محبت پہلی چیز کہ صرف اللہ کا بندہ ہے اللہ کا موتی ہے اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے ایمان رکھ دے اس واسطے میں یہ محبت کی من احبال سانوں اپنے اپنے گربان اندر چانکنا چاہیے کہ اللہ کے کسی دشمن دی محبت چ نہیں دل اندر سلے چھپی ہوئی اللہ کسی نافرمان دی محبت چ نہیں دل اندر بیٹھی ہوئی اللہ نے تھی اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اسلام دانٹ پلا دی جس ویلے عذاب آیا وعدے کے مطابق سیلاب آیا اللہ نے فرما دیتا اے نو تیری قوم نو تیری امت پانی اندر ورک مغرقون یہ نہ سیلاب آئے گا پانی دا عذاب آئے گا تینوں تیرے منن تیر من اور تیرے اہل و اسی محفوظ رکھا گے انہوں بچا لوگ جس ویلاب آیا علامت ظاہر اللہ کا عذاب نظر آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے بلایا جڑا بیٹا اجے ایمان نہیں رہا ہے اللہ کی شام دیکھو نبیاں دے گھر کافر پیدا ہوئے تے کافران دے گھر نبی پیدا کیتے اللہ یہ اڑیشا اتنے کے لوگ جنہوں پیر بنا لائے, او دی اولاد لگے بدماش ٹرین بھی ہو جائے او پیر ہی نہیں لائن بدل دی نہیں نبیاں دے گھر کافر پیدا ہوئے اور کافران دے گھر نبی حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر پھر رہا کفر صحیح مریا ابراہیم علیہ السلام دا باپ کافر پھر کفر صحیح مریا باپ بت گر ہے قوم بت پرست ہے بیٹا بت شکن آدر بت پرست نہیں تھی بت گر سی, کر سی او لوگا نو بت بنا بنا کے خدا کڑ کر کے دیا بیٹے بلایا حضرت نور علیہ السلام نے بیٹا دیکھ رہے ہیں اللہ کا آزاد آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے آ نال کشتی اندر سوار ہو جا اور دیکھ میرے ساتھی میرے منع والے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور نے ایک ایک جوڑا کشتی اندر بیٹھ چکا ہے بھی کشتی اندر سوار ہو جا بہترین کافرا بھی دوستی چھڑ دے دے کے صاحب نے پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا اس وقت پانی بھی نہ آ جائے گا جبانی یا اصل من ما یہ پہاڑ میں نو اس آزاد اس سیلاب تو بچا لے گا میں نو بنا دے گا باپ نے سمجھایا لا من امر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا عذاب ہے کہ اج اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اسلے سے کوئی رحمت ہو گئی انہیں رحمت انہوں پہ ہی کرنی جڑے جہے ایمانوار تک لگ جا آ جلدی نل کشتی اندر سوار ہو جا سا ساتھ چھڑ دے ت نے وہ اللہ فرمان بھائی نہ ہو مل مو جو پتا اجے باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی پانی کی ایک ایسی. تندو تیز لہر آئی کہ بیٹے کا پتہ ہی نہیں چلیا کدھر لے لے سامنے غرق کر دیتا دے جس لئے یہ ماجرا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کر دینے اللہ تیرے وعدہ کیا کہ تینوں تے, تے تیرے من والا لوا گا وَإِنَّ ادا کا تے تیرے وعدے تے سے سارے سچے نے اندر کوئی شک کو اور شبہ نہیں تے میرا بیٹا تے میرے سامنے غرق ہو گیا ہے ڈب گیا ہے اللہ یہ ہوا وا تیرا کچھ سی اور معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے کی جواب آیا ہاں یہ کوئی شک نہیں کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے تریلاد ہے تیرا یہ نسبی تعلق ہے لیکن تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا نام فرمان سے میرے تے ایمان نہیں رکھتا سیرے وعدے سچا نہیں سمجھتا سر جا میرا نمان ہے وہ تیرا کس طرح ہو سکتا ہے یہ میرا نمان ہے لہذا تیری یہ محبت اور تیرا یہ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آئندہ سوچ سمجھ کے گل کریں اگر پھر اس طرح بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کر دیتی انی آئی دی سپ چڑھ کے جاہر سپ اندر کھڑا کر دیا نہ بیٹے دی بارے اندر کی ان ابنی من احلی اللہ یہ میرا بیٹا میرے اخلو نہیں میرا نہیں ان کل حق وہاں سچے نے تے میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو گیا کنی زبردست گانٹ پلا دیتی ہے اے ایمان والے ہو لو آ عَلَى الْإِيمَانِ باڑے ماں باپ ہوں ہونڈے بہن بھائی ہوں اولاد ہوئے کوئی بھی قریبی تو قریبی تعلق والا اگر وہ کفر نو پسند کر دے تے ایمان نو دان پسند کر دے اللہ دی فرما برداری دی جگہ سے دی, دی نا پرمان ہی کر دے. دیکھنا ایسے نا نو دوست نہ بنا لے ماں لو باپ ہوے بھائی ہوے بہن ہوئے, اولاد ہولاد کوئی ہو من احب والے پہلی چیز کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت ہوا ہو اللہ, دی رضا اللہ خوش کروا دوسری چیز و اب الله لا کسی نال دشمنی ہوگی عداوت ہو گئے تعلقات منقطع کیتے ہوں صرف اس واسطے کہ اے اللہ کا دشمن ہے اس واسطے میرا بھی دشمن بلا خوف تردید کے بات کہی جا سکتی ہے کہ نہ ساری محبتاں اللہ واسطے نے نہ سارا دشمنیاں اللہ واسطے ساری اگر کسی نال محبت ہے کہ اندر بھی کئی قسم دے لالچ چھپے ہوئے کئی قسم کی منفیت اندر چھپی ہوئی اگر کسی نال دشمنی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی اللہ کی رضا واسطے دشمنی کرنے والے دنیا تو شاید چلے من للہ جن نے محبت کی تھی اللہ واسطے اللہ نوضی کرنے و اب گاضا لے دشمنی رکھی اللہ سے واسطے تیسری بات و للہ کسی نل تعاون کرے کچھ دسے مدد کر دے دکھلاوے واسطے نہیں ریاکاری لی نہیں نمود و نمائش لی نہیں ون لا اللہ کی رضا واسطے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے وا کہ کسی نو تو ہاتھ روک لینا جو پیسے خرچ کرنے نے جڑا اللہ کی نا فرمانی دا کم ہے اتو ہی ہاتھ واپس آ گیا یہ چار چیزاں جڑا اپنا لوگ محبت اللہ واسطے دشمنی اللہ واسطے دین اللہ واسطے کسی اللہ واسطے مبارک ہو فقد اپنا ایمان مکمل کرتے. یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نے آپ اندر ذرا محاذہ اپنا کرتے ہوئے جائزہ لائیے اپنے گریبان اندر چانکیے کہ کیا ساڑیاں محبت اللہ واسطے ہیں ساری دشمنی اگر ہے کہ اللہ واسطے ہے جیڑی دشمنی کسی شخص دی ذاتی دشمنی ہو زیادہ تو زیادہ تین دن تک رکھن دی اجازت دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلہ اگر تین دن تو وہ دشمنی بڑھ گئی اگے چلی گئی تو پھر اے تحجد پڑھے فرد نمازہ پڑھے زکات دے روزے رکھے حج کرے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتی اگر دشمنی جاتی ہے وہ مفاد ہے اللہ نہیں اجازت دین دے کہ کسی مسلمان نل تین دن تو زیادہ غصہ رکھا جائے تین دن تو زیادہ وہ ناراضگی رکھی جائے ہاں اللہ کا کوئی نافرمان فرما ہوے گسا ساری زندگی رکھنا بھی ثواب ہے کسی مسلمان یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی نال دن تو زیادہ ناراض رکھو کیونکہ ہر تین دن کے بعد عمل اللہ دی بارگاہ در پیش ہوں اللہ اپنے بندے کرتے دیکھو اللہ کا مہربانی سانو خیال ہوگی یا نہ جا رہا اللہ نہیں چاہتے کہ او دا کوئی بندہ او دی دا اندر حاضر او دے گناہ او دے گنا ہون اللہ چاہتے نہیں کہ پاک صاحب ہو کے آئے میرے کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوئے بلکہ خوشی نل آئے میرے کو جدو ہر تین دن کے بعد عمل پیش ہوں اور دو دن ہفتے اندر عمل پیش جنر ہوں نے وہ دن بھی بس دیتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے جنہیں دنہ اندر اللہ دیبار کا اندر ہر بندے نے عمل پیش ہو رہے ہیں آپ اکثر و بیشتر نفلی روزے جدو رکھ دے دو یار یہ دیکھیے کہ آپ نے نفلی روزہ اکثر سوموار رکھیا رکھا ہوں یا جمع رات نو رکھا ہوں تو وہ یہ پر فرمایا اج اللہ دی بار کا اندر عمل پیش ہو رہے نے میرا دل چاہیے کہ میرے عمل پیش ہونے میں روزے نہ لو. نے فرمایا محمد الرسول اللہ سانوں بھی کدی ایسا کوئی شوق آیا ہو کہ میرے عمل پیش میں نیکی اندر مسروک ہوا ایس گناہ کو بچے ہوا ہو گناہ کا موقع ہوگی گناہ کی دعوت دیتی جا رہی ہوگی سو ایک خیال آیا ہوئے ہو اج تے دن ہے میرے تے عمل میرا نام ہے آمال میرے رب دے سامنے ہوئے میرے رب نے ایک کھلی کچہری لگائی ہوئی ہے پر نام ہے آمال پیش کر رہے ہیں ہر بندے کا اور میرا رب مواقف دن, دن چلا جا رہا ہے سان یہ شوق آیا ہوئے ہوج ہے میں کردہ ہوا ہاں کہ اللہ کا اندر میرا نام ہے آمال پیش ہو گناہ کو بچا رہا ہوا ہاں کہ میرے عمل پیش ہو تین دن تو زیادہ ناراضگی اور غصہ کا رند ہے عمل پیش نے اللہ دی واردہ حدیث اندر ہے کہ اللہ فرما دیں یہ وجہ ناراض ہے اپنے مسلمان بھائی تک مف نہیں کرنا جب تک یہ دونوں آپس اندر سلاح نہیں کرتے وہ مؤخر کر دیتا جاتا چار ایسے سخت بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں معافی نہیں ملتی ان چ سب تو پہلے نمبر پہ تو فرمایا آل والے ماں باپ کا نا فرمان بشرکے کے ماں باپ مسلمان ہو ایماندار ہون مومن ہو مومن ماں باپ دی نا دی نا دی کی نا پروانی اللہ دی کی ناپروانی ہے انہوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے انہوں کی خوشی اللہ کی خوشی رضی اللہ کی رضال والدین و سخط اللہ في سخط فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے یہ دیکھنا ہوے کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے یا ناراض وہ دیکھے اگر ماں باپ راضی ہیں ان اللہ بھی راضی ہے جے ماں باپ ناراض ہیں کہ اللہ بھی ناراض اور ایک شخص کا واقعہ حدیث اندر آندا رسول اکرم صلی اللہ کہ ایک آدمی ہے کہ اے جان ہلنے نکلی کہ ہلنے نکلی لیکن وہ تکلیف اندر مبتلا ہے مسلسل جان نکل نہیں رہی آپ جس ویسے یہ اطلاع ملی پہلا سوال یہ فرمایا وہاں باپ زندہ ہے نہیں یا نہیں پتہ کیسا گیا معلوم ہوا کہ باپ بہت ہو چکا ہے ماں زندہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماں نو پیغام بھیجا کچھ بھیجیا کہ تے ناراض سے نہیں ماں نے کہا کہ میں بڑی سخت ناراض ہاں انہیں مجھے بڑا تنگ کیتا ہے بڑا ستا ہے جس ویل آپ اطلاع ملی کہ ماں ناراض ہے پیغام پہ کہ کہ یہ کر دے پتہ نہیں نے ماں نو کی تکلیف پہنچائی تھی کس طرح ستایا تھی کس طرح وہ دل, دل دکھایا تھی ماں نے انکار کر دیتا کہ میں یہ تیار جس وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی کہ ماں سے محاف کر تیار نہیں آپ نے ہوں ایک نفسیاتی طریقہ اختیار فرمایا فرمایا اچھا لکڑیاں اکٹھیا کرو بھائی اگر ایدی ماں یہ نہیں کرتی لکڑیاں اکٹھیا کرو کہ انہوں نے جلا اگ اندر یہ سٹ دینے آ سڑ جائے جل جائے تاکہ اس تکلیف تو تے بچ جائے اے حکم دا صحابا مانو بھی خبر پہنچ گئی کہ ہوں تیرے بیٹے نون اگ جلا کے او دے اندر ساڑیا جانا لکڑیاں اکٹھیا کرنے کا حکم دے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ماں نے جس ویلے اے بات سنی ادیس اندر آد آن ہے رسول اللہ وسلم جس ویل یہ بات دسی گئی آپ نے کھا دی فرمایا من اللہ کی قسم ہے جہے قبضے اور اختیار اندر میری جان ہے اگر یہ ماں یہ معاف کیتے بغیر مر جاندی جانی قیامت تک اس طرح تڑپ لیا رہنا تھی جان نہیں کی نکلتی ماں باپ کا نام اللہ شک معاف ہوا نہیں کرنے آواز پیش اندے نے اگر وہی رپورٹ اے ملے کہ اے اپنے ماں باپ کا نام ہے اللہ اس بند نہیں کرمایا فرمایا مدمن الخبر شرابی آدمی جہا نشے اندر گت رہے وہ عمل جس ویل پیش ہوندے نے نال اے فرشتے اللہ کی بارکا اندر کر دینے کہ اللہ وہ ہر وقت شراب ہی پیتا راب کے نشے اندر ہی مست رہتا ہے اللہ معاف کرنے تو انکار کر دینے کہ دا معاملہ مر کر دیو جدوں تک اے ام الخش تو بعد نہیں آتا یہ ساریا شرارتوں کی ماں چھٹتا نہیں شراب نم ام خباش کیا ادو تک میں معاف یہ تیار تیسرے نمبر سے فرمایا مشاہ کسی کے خلاف اپنے دل اندر کینہ حسد بغض عداوت دشمنی رکھنے والا شخص وہ دشمنی وہ عداوت ذاتی ہووے. اللہ دی او دی اندر رضا نہ ہوا اس بندے بھی ماف کرنے کو انکار کرتے جے جا دے باوجود دو آدمیا کی آپس اندر ناراضگی ہو گئی ظاہر ہے گا ان سچا گا ہواراضی ہو دونوں سچے ہو سکتے ہیں نہ دونوں ہی جھوٹے ہو سکتے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھٹا ہون دے باوجود اگر وہ سخت سرا واسطے ہاتھ بڑھا ہے کہ اللہ انہوں جھوٹا ہونے دے باوجود معاف کر د ہاتھ بڑھایا موم آپس ایک دوسرے کہ جھوٹے شخص نو مواب کر دے چوتھے نمبر دے فرمایا مسبل الگار وہ شخص جہاں ادراہے نقبت اور تکبر اپنی چادر نوں، اپنے تہ بند تہبند نوں، اپنی شلوار نوں، اپنی پتلون پتل جو کچھ بھی ہو وہ پہنتا شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیتا اسلام کی یہ سب تو بڑی خوبی ہے کیونکہ یہ ساری دنیا واسطے آیا ہے کسی خاص ملک واسطے کسی خاص قوم واسطے نہیں آیا اس واسطے کوئی لباس مخصوص نہیں کیتا تریقستا ایک, ایک شرط مقرر نماز پڑھتے ہوئے لباس تنگ نہ کرے آدمی بیٹھن تو آوازار ہوئے روح اندر جھکن تو مشکل اندر فسیا یہ چند چیز کا سامنے رکھ کے جو لباس مرضی ہے پہن لو اللہ نے کسی لباس اپنے پیغمبر کے ذریعے محسوس نہیں کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر اپنے پائجامے شلوار پتلون جڑا لباس بھی کوئی شخص پہن دے جا کپڑا ٹخنیاں تو تھلے لٹکیا ہوا ہے اللہ اس بندے معاف نہیں کوئی جھے یا نہ سمجھے منے یا نہ منے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کپڑا ٹکنیا تو تھلے لٹکتا ہے وہ دل اندر تکبر پیدا ہوئے متکبر آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جیسے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا انہوں جنت کی خوشبو بھی نہیں آتی اے چار ایسے بد نصیب نے جنہوں اللہ معاف کرن تو انکار کر دیں ماں باپ کا نام شرابی آدمی خوا ناراضگی اور رکھن والا اور اپنی چادر اپنی دکھنے تو لٹکاؤں والا یہاں کا معاملہ پیش ہے اللہ انکار کر دیں کہ میں یہ تیار یا اے ایمان والے مومن سوا کسی اور اپنا دلی دوست نہ بنایا جائے لا یا نہ بنایا لا فرمایا جڑے جی ایماندار نہیں مومن نہیں کافر نے وہ تلاش اندر نے کہ تک کس طرح نقصان پہنچایا جائے تو کس طرح تزلیل کی مدو ماہ جب تکلیف پہنچتی ہے وہ خوش ہوں نے وہ اس ویل بگلا چاہوں انتہائی مسرت محسوس ہو جس وی پسے ہوئے ہونا چاہیے خلاف باتاں نکلدی رہدیاں نے لیکن وما تخی سم اکبر جو دل اندر انہوں نے سیئر اندر تو خلاف چھپا ہوا ہے وہ ابھی جاننے ہیں تمہیں وہ زبان بھی کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں لیکن وہاں کے دلان پر اب بڑھ رہی ہے جہاں کے سیم نے تو خلاف گوگلس نرے ہوئے ہیں وہ تے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں تھی اپنا دوست کس طرح بنا سکتے قیامت کے دن اللہ تعالی نے ایک یاد قائم کر دیتا ہے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے المرا جس شخص نظر کھے محبت سی قیامت قیام دن نال کھڑا ہو بس یہ ایک بات سے نشین کر لیے کہ کھے محبت ہے قیام دن نال کھڑا ہونا پائے گا جے جی کسے ایماندار محبت ہے تو اللہ ایماندار ہی کھڑا کرے گا تے جے اللہ کے کسے دشمن نال محبت ہے تو کھڑا ہونا پائے گا جو انجام ہوجامت کرنے والے اللہ سان کتا فرما کہ ابھی اپنے دشمن اور دوست اندر فرق محسوس کر سکیے سڈیا محبتاں اللہ دی رضا واسطے ہو جان سڈیاں دشمنیاں اللہ راضی کرنے ہو جان اللہ بہت ہی بڑی حماقت ہے, ہے اللہ تعالی اے عقل عطا فرما دے رسول اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا دوست نو دوست دی گل مننی گاہر دوستی قائم ہی رہ سکتی ہے جو ایک دوسرے دی گل مننی جائے دی. فرمایا کسی نو دوست بنا لگیا سوچ لیا کرو پمزور اہد حکم نہیں کہ یہ دوست بنا کے میں جہنم اندر سے نہیں پہنچ جا یہ مجھے دوست بدھ کی طرف سے نہیں لے جائے گا یہ محبت میرے ہلاک اور تباہ سے نہیں کرتے گا. اللہ سام عطا کتا فرما سوچ سمجھ کے ایک دوسرے نو دوست یا دشمن بنا بیمار دعا دیا درخواستیں بھی ہیں اللہ سارے بیماروں صحت کاملا عطا فرما کسی دوست نے ایک سوال بھی پوچھے کہ کیا شلوار یا چادر کا دخنوں کو اچا ہونا صرف نماز اندر ضروری ہے یا ہر حالت اندر یہ حکم مسلمان ہر حالت اندر دتا گیا ہے اور نماز اندر خصوصی طور سے یہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایک حدیث اندر آد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نکیا وہ نماز پڑھنے واسطے آیا چاد یا جیڑا کپڑا بھی ہوا انہوں فرمایا دوبارہ کر تیرا گو بھی باقی نہیں رہا دوبارہ گوزو کرنے کا حکم دیتا رسول اللہ تو نماز اندر سے بہت ہی زیادہ محتاط ہونا چاہیے یہ حکم مسلمان دی ساری زندگی واسطے ہے صرف نماز لی نہیں اللہ سان احتیاط دی کا دام دا. ان اللہ کہ کی کیا رکو اندر مل جان نل رکت ہو جی یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے قیام نو فرض قرار دیتا ہے قیام رکو تو پہلے جڑی حالت ہوتی اور سورہ فاتحہ دے بارے اندر فرمایا ہے لا سولا لمن لم را اب جن نے یہ نہ پڑھی نماز ہی نہیں لا لمن لم را اب رکو اندر ملتا ہے جڑا شخص آ کے پچھوں وہ دو پنت فوت ہو نے قیام بھی فوت ہو گیا سورہ فاتحہ بھی فوت ہو گئی وہ بھی رکاعت کس طرح ہو سکتی ہے دوسری حدیث حالت نو اختیار کر لو جیڑی حالت امام دی. آ کے اندر کھڑے ہوو اللہ اکبر کہہ کے نماز دی نیت بندو فوراً اس حالت اندر چلے جاؤ جیڑی حالت امام دی اگر رکو اندر ہے تو رکو اندر چلے جاؤ سجدے اندر ہے تو سجدے اندر چلے جاؤ یہ جیڑا ہوں عمل کر رہا ہے کوئی آدمی رکو تو لے کے اگلی رکعت کھڑے ہون تک اے دا الگ اجر اور سوا مل جائے گا اے کسی گنتی اور شمار اندر نہیں آئے گی یہ رکعت نہیں ہو گی رکعت تب ہی پوری ہوگی جے قیام بھی مل گیا ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے یہ دونوں چیزیں بہت ہو رکوع اندر ملن اس واسطے رقت نہیں ہوے گی سوا مل جائے گا جنہ بھی زائد عمل ہوئے نہیں اسی دوست نے ایک سوال اے بھی کیتا ہے کہ نماز ادا کرتے جماعت ادا کردے ہو پلیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کیا نہ کرنے والی نماز بھی درست اور صحیح ہے نیکی ہر اس عمل نو کیا جا سکتا ہے جڑا اللہ دا حکم ہوے کہ اللہ دے پیغمبر دی سنت دے مطابق کیتا جائے سلح والے حکم اللہ کا تے عمل کرنے واسطے نمونہ اور طریقہ پیغمبر دا صلی اللہ کا اگر حکم اللہ دا نہ تے پیغمبر دا نمونہ تو اس بارے اندر مل ہی نہیں سکتا کیونکہ پیغمبر سے آئے ہی اللہ دے احکام اللہ دے بندیا تک پہنچا واسطے ہر عمل اندر سان آپ دی سنت دا حکم دیتا گیا ہے کہ میرے پیغمبر دی سنت پہ چلو میرے پیغمبر دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز دے بارے اندر خصوصی طور تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی کما کمار اس نماز اس طرح پڑھیا جی جس طرح میں پڑھتے نو دیکھ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نماز پڑھ دیا دیکھا آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کا ایک موجدہ سی کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے نمازیاں